السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ فنون سملہ یہاں واٹس ایپ کا فن و شملہ یہاں دل کی گہرائیں سے سلام و رضبت اور چونکہ یہاں سے سلسلہ درس اہل فضالیت پر بھی معرفت کے دبت سے نا اگر بارے بیت ذرا وار بار خاصیں کوئی داغ و دبے یود نہ شکوک و چ یود نہ یقیناً جسہ مہادیس کنسناب شہ مات کو یقیناً صاف ستھرا واضحات اور دین نورانی واضح نہارسنی پین والی تھومت پہ حسن حسین تھومت پہ فاطمہ تھومت و شیفہ رسول تھومت پی دے نورانی و پاک میں تھومت پید نورانی سنی کی اور ادنگاملہ میں چاہتا ہوں پیدا کروں ماتح البیت حوالے کا بالکل خیا چت نا بالکل سن اور اور اہلبیتوں میں آئینہ بننا چاہتا ہوں میں چھت دل چاہتا ہے کہ ہم میں سہارے کا دل جو ہے چپ و خدا تھوں میں آئینہ چپ و اہلبیت ہو میں رسول شسپ رسول خیالہ دھار کن تھوں میں, میں آئینہ اور ہم جب کوئی دیکھنے والا دیکھیں تو آپ کے دل میں ان کو اللہ نظر آئے اللہ کا رسول نظر آئے اللہ کے رسول کے آل نظر آئے اور خو محبت یون جیسے محبت بے ند محبت بے خن کن نظر آئے ایسا ایک دل چاہتا ہوں اور یہ جو معرفت حاصل تھونے والا دی مقام پہ تھنمن اور یون معرفات پہ نظیم واران لاط یون اطاطم یاد پہ پی شوق پیدا ہو اور خوں ہر بے چس چس خوناب یاد پی دین میدان شوق پیدا اور ہے اور نی جاتی سامان پیدا ہو بہن عصید اللہ جے امیر قبیر علیہ الرحمی فاپ سے وسوت بار بار جواب خریف حافظ غتی کا بہت زیادہ احسان ہے تعلیمات کی مدان معاشرے زندہ بے ضرورت خود آپس غتی معاشر المہ پہ عمبر شاپتری شاخت پہ کا نسکا اس لاسل قران قرآن حلبیت نسکی وارین خریف شاپ سے مامہ مدالہ تعلیمات کو شہذب سے سوست خریف حافظ حسن اہل وال چونگ امت واریبت واری نے مختلف اختلافات کو لئے توجہ سیکھا خرید سے اہبیت معاملہ وزان بالکل نیا پر و صاف شفاف کیسے شاست بھون تاکہ کسی کے دل میں اہل واری چن سکھ شہ ملف ویسے اہبت امت پہ ان ہے کہ جانشین ان مواضح ویسے اور پیامبر صحمہ پیامر فیاپ بالآخری اہل پ علی اور اللہد علی برآں حضرت ذہر حقیقت دی حدیث نور تھوم سے بیس میں اس کی نجرات ذریعے گ حدیث پہ ان سامہ پہ عمری حقوق کسل میں رضاء صنعت کے نقل بس صحہ پہ عمبری سے کسل بھی کہ مَََ نحب اولاد سوچ کے محمد اولاد کن سے محبت بیسن بالقل واللسان، اور سنین سانو سنین سانو سنین سانو سنین محبت جو فضائل بیت ان تو سوچی سنگھ سنگ اولاد اس جیسے اولادی, اولادی کسل محبت بے القیام الخا سے مشہور بت بے نم بے القیامل لنگی اولاد کن برین یا ننگی حسنِ حسین بری علین زہران ننگی حسن حسین نگی زین العابدین محمد باقد نہیں جعفر سعدی نہیں محسف کاظم نہیں علی رضا نہیں محمد تقین نہیں علی نقین نگی حسن عسکرین نی محمد محدینہ اور پورا خاندان پر برین حضرت حمزہ تو خوشا پنجافر طیات تو خوشید شعرا ذالحین تو اور باقی اولاد زہرا گنگامہ تک اوم جے دی چامتِ اولیا خون پیدا سوشت چامت بزرگ ولیم خری خاندان پیدا سنسد خود یعنی حضرت امیر کا بی تو خوش ہو بزرگ ولیم حضرت شاشت محمن نروح صف خوش ہو بزرگ ولیو یا خاندانی نو حت بہ بن یا خاندان اولاد بن تو دونوں یمبو بے لنگ رنگ مشہور بلحاش رحم اللہ یومت بین و بے قیام الخون یمبو خون بری یا معشور بلو ادیہ الدوں نورانیت بکسلم وََ چھ کلب در المنیر ادیہ الج میدان حاصل العل محمد اولاد کنب و معشور صف علوم پہ چوبی گامل سن سن سنگی جو سنگی گا تجنگ فضیلت چیلہ عل محمد نہ دل اور زبان دونوں سے محبت بسنا خمہ پمل اولاد کنہ قسلم بلاکن معشور وط اور یعنی جی گے دو بدال چپ جی گاؤں میں زود نسخ سانساں بجرت کل بدر منی چپ جی گاؤں پہلے بدر دھرے تو سانساں چودہ کے چاند نسخ یعنی گے چودہ بدال اور نورانی وجرت جو پتہ یعنی والے فضلت پچین بہلا قیام الصعل محمد نے بو معشر فنکھ نجات پہ یقینی ہو چونکہ عالم احمد بحمد لکھوں شخص ون بوا سا یقیناً بندے مومن آخری منزل پر یقیناً اللہ تعالیٰ لقائی لقائی تو تن سا اللہ سے سوچی خدا سے جہنم نے تارینا جہنم نے خود نجات ملنا اور بحث خود داخل بس کو کامیاب ہو گیا وہ کامیاب سونپن سو نندی کی حدیث میں کسل بھی سوچی سے محمد نل محمد اسلامۃ اللہ محبت بدنکھوں برابت اور خوب معاشربت سوکھو نے اور یادیس عادث صحاح پہ عمر حافظ قالیہ صحاب عمر کے سلم آخر اولادی لے مسلمان کن لِ مسلمان کن لِ خدا کے ایمانشوں سے محمد پر سے عزت بہ گی اولاد کن آخر واجب ان لے لے واجب ان سے اکرام بس عزت برمت اولاد کن فن اولادی قبری چاہ جنگی اولاد کن نامنگ جگر کا ٹکڑا ہے ظرو تامہ پہ اولاد کن درگوشت حکم بس آخری میں اولادی خطنگی اولاد کن درخوست کو جیسے محبت بس کون عزت و اکرام بس چاہ جن خون شنی زور من فقط محمد عداوت اور دو علاوہ گیارہویں حدیث الحض میر کا بیرس حدیث القل پہ پمر کسل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اولاد لے بائے عمل لیامل اولاد کن گامہ قیامت قیامت حدیث اولاد کن عزت بحث حرمت بحث بے سوچ عزت بحث اولادی تحت ہم جو امد بنگی پر چم تلکھوں بن اور لکھے بن اور مشور بین جیسے نتیجہ جیسے محبت سچی محبت بے نا سچی محبت پہ نہیں موقع مطابقت بے کوشش بن سوزون دنیا کے گاچ سوچی کے ساتھ سو سچی لڑکا دے میری کوشش بن کسی صورت میں کو ناراض نہ کیا جائے سو سے محبوب کو سوچ وہاں ناراض ہو چک بن سو سے معشوب وہ اگر کوئی کسی کا حقیقی عاشق ہے حقیق محب ہے تو خوش خودی محبوب اور معشوب و خوشی کوشش بن کسی صورت میں کو ناراض نہ کیا جائے بنگی حسین ٹوچن کا خون و محمد گناہ حل <سؤال> صدن خون ساتھ ناراض بََ خوں ہرگز خوں خودی دن خدا معصومن خون گناہ پاکن اور خودی ششخان گنسنکھوں گی پوری تعلیمات پہ ان کی وہ گناہوں سے پاک رہیں خوں گناہ کنارہ بھی نہ جائیں گناہ نہ سوچیں کر نہ چھوڑو گناہ سوچے بھی نہ کھوں تعلیمات پہ دینو مدان خدا نہ خدا نے سخ خدا نہ ہماہا سوچے خوں تعلیمات پہن ایسا نہیں ہے جیسے دنیا کے ایک فکر چکی یہ بھی پھیلا ہوا ہے بس عالبین جس محبت بس شام سے گناہ بہ لیں بس نرا آزاد شہباز بین ایسا ارگز نہیں جو بالکل غلط تب جو دوکن امت پن رسیک خدا سے دیہ حسوں امت گناہ نے نجات بل حفظہ پیغلٰ چوبیس حضرت پیامر کن امت و گناہ نے نجات پمل حفظ تعفر خدا خوں گناہ مبتلا بیا امت و گناہ غر خفس متأ خری امام پہ ہدایتِ رلّہ دعوت بیا امام کن غام و پیامبر کن لس و سمت پہ ہدایتِ رلّہ خون رہنما بیا خدا رل امان اللہ طو ر اللہ عمل صعلّ ہدایت بیاہ پھر خدا سے دِی ہنستوں گھون سے بھپ سے تعفر تو علی بھاپ کے والن چیز جیسے امام المطقین جس متقیوں پر عزگار گنگامی امام نواز بلّہ کہیں بھی نہیں کہا علی بھاپ و امام الفاسقین جس گناہ فاصق من فون خدا یہ تعطین بی سُن دے والد امام بش گھونس عرگ ندن خود محبوب کے عنوان سے قبول میں بین محب کے عنوان سے فن غزہ محبت کی تقاضہ پہین شوز کے معاشر معشقی تقاضہ پہین کی سوس معاشر گو عالم محمد حقیقی معشوق عال محمد احمد نے خدا جم گامہ نتی حقیقی محبوبیہ آزاد کو مقدس زوات کو جوں تعلیمات پیغام ان کے نزاں گناہوں سے دور باگے اور اور نیک عمل کی طرف پوری رغبت پو پوری توجہ پو غم پو نیک امل خون جو محبت نتیجین تو یو خون تھلسن گاما عمل صالح صحال بن خو گنفرت بن بیہ ن یو غتی آخری نجاتی صبح خونو تو جی ہستیوں سے محبت بون غتی دنیا سنگ ادا سعادت من اور بے لکھ عمل ن تین نجات حسباب بے لونی شفاتی سن یا ذریعہ بن نہ پر دیکار یا چشپ حشوں معارفتوں سے یو نڈے سے محبت بیات پہ خدا نئے غام توفی شدر پرور دگارہ خبید خوب خدا نن ڈس خوبِ رسول پرواد دگارہ یا چنگیا اللہ بے لکھم اللہ دنیا سا دنیا یونی محبوب و محبوب و زندگی بے لق عمل گامی۔ یس اللہ رحمت پتین محمد علم و شفاطنگ بیرم وچگ اللہ جس حمادیث کن گیتا تھن چپنگ ششفہ آقا و مولا جناب حضرت امیر کبیر علیہ رحمت اللہ السم بے نہاط ثوا پر اجر شد اللہ فر فیاپ المقام پہ تھنم بلند بلند بلن تر و چغ اللہ فر بھیاپ درجات کن بلند بلند تر وجگ اللہ پھر بھیا گنغر امیر بہترین جزا خیر خورف آپ پہ درگاہ عظمت گیا اللہ اور خورف آپ سے تمام تعلیمات, پاک چل چلو بھی تعلیمات کُن لشکر ادان خریف تعلیمات سن چکا نیت پاس پی سلسلے چل پیر سے